سوال ہے کہ مزار کے سامنے زمین چومنا کیسا؟ حرام ہے. امام اہل سنت فتح جلد بائیس صفحہ چار سو چوہتر پر فرماتے ہیں کہ مزارات کو سجدہ یا ان کے سامنے زمین چومنا حرام اور حد رکو تک جھکنا ممنوع یعنی منع ہے واللہ تعالی عالم